ان الحمد لله والصلاه على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظننا ان يقيم ما حدود الله و تل کلّہ علم فعم طلّہ کہا پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو یعنی تیسری طلاق بھی یعنی آخری طلاق فلا تحل و پس نہیں حلال ہوگی وہ عورت اس کے لیے یعنی جس نے پہلے طلاق دی ہے من دو اس کے بعد یعنی طلاق کے بعد حتیٰ تن یہاں تک کہ وہ نکاح کرے عورت زو جن اس کے علاوہ کسی اور خامت سے فعن طلّہ پس اگر وہ بھی طلاق دے دے اس کو جس نے بعد میں نکاح کیا وہ طلاق دے دے اس کو فلاں نہ عل پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر انتہا جا کہ پھر وہ دونوں رجوع کر لیں یعنی عورت پہلے خامت کے ساتھ واپس چلی جائے اور وہ دونوں رجوع کر لیں ان گن اگر وہ دونوں گمان رکھیں ان یوقیم کہ وہ قائم کریں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو وتیل کا حدود اللہ ہے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو بیان کرتا ہے وہ ان کو لمن ان لوگوں کے لیے یا جو جانتے ہیں طلاق کا ذکر ہو رہا ہے طلاق کی مختلف شکلیں بیان ہو رہی ہیں طلاق رجعی دو بار ہوتی ہے اور اس کے بعد تیسری طلاق بھی اگر ہو جائے تو وہ بائنا ہوتی ہے یعنی اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے تو اب اس شاید کے اندر اسی تیسری طلاق کے بعد کا ذکر ہے کہ جب وہ تیسری طلاق بھی دے دے پھر اس کے بعد ان کا رجوع کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ فلاح تحلو لہو وہ عورت نہیں حلال ہوگی اس کے لیے اگر وہ بعد میں تیسری طلاق کے بعد بھی رجوع کرنا چاہیں مسلا کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے نہ وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہوگی ممباد اس کے بعد یعنی اس طلاق کے بعد حتا تن کہ ہا زو یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور مرد کے ساتھ اس کے علاوہ جو جس نے طلاق دیا اس کے بعد اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہ نکاح ہونا چاہیے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم ملیں گے صرف پہلے خامت کے پاس بھیجنے کے لیے اس کو نکاح میں کوئی شخص لے لے اس کا ذکر انشاءاللہ ابھی آتا ہے فعن طلح کہا فرمایا وہ دوسرا خامت بھی اگر طلاق دے دے اس کو وہ طلاق بھی اس کی معمول کی ہونی چاہیے ان کی نہیں بن سکی حالانکہ جب نکاح کیا تھا نکاح جب کیا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے کیا جاتا ہے پوری زندگی اکٹھا رہنے کا عہد کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جی میں دو دن کے بعد چھوڑ دوں گا یا یہ اس کے بعد چھوڑ دوں گا نکاح میں تو یہی عہد ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اتفاق کی بات ہے نہیں بن سکی نہیں مزاج مل سکے اور پھر اس کے بعد اس نے پھر طلاق دے دی فلاح جنا حل ما ائیا اب اس کے بعد اگر وہ عورت پہلے خامت کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور پہلا خامت اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے ان کی آپس میں مصالحت ہو سکتی ہے تو اس, کا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں یہ لیکن اس کے لیے لازمی طور پہ ایک دوسرے شخص کے پاس اس عورت کو جانا ہوگا نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد ان کی مقاربت مجامعت بھی ہوگی یہ شریعت نے اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی لگائی ہے اس کے بعد اگر وہ اپنے طور پر اپنے مسائل کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ عورت پہلے خامد کے ساتھ اور خامت اس کے ساتھ یہ رجوع کر سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں اللہ اکبر بھائی اس سے کچھ لوگوں نے حلالے کا مسئلہ نکالا ہے اس اجازت سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب مصیبت اور ہے پہلی شریعت کی خلاف ورزی کی کہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی وہ جو شریعت نے وقفے رکھے ہیں سوچنے کے لیے غور و فکر کے لیے جذباتی کیفیت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے مسائل اپنے گھر کے خاندان کے بچوں کے مسائل کے اوپر سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں تو اس حق کو تو چھین لیا اور یہ مسئلہ بنا دیا کہ تینوں طلاقیں ایک ہی وقت میں کہہ دے کوئی شخص کہہ دے طلاق طلاق طلاق یہ لفظ تین دفعہ کہہ دے یا یہ کہہ دے تجھے تین طلاقیں پھر بھی ہو جاتی ہیں اب ختم ہو گئی ہے عورت تین کا عدد کہنے کے بعد اب یہ عورت حرام ہو گئی ہے اس کے اوپر اب وہ غصے کے ساتھ کہہ بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا غصہ ختم ہوا کہ جی بچوں کا کیا بنے گا خاندان کا کیا بنے گا یہ مسئلے اور مسئلے واقعی طلاق سے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے بڑی معاشرتی الجھنیں پیدا ہوتی تو جب یہ مسئلہ آیا اب اس کے لیے اس آیت کو بہانہ بنا کے مولویوں نے حلال حلالے کا ایک رستہ اس کو بتا دیا کہ اس کا اس عورت کا حلالہ کرا لے حالانکہ جذباتی کیفیت مرد پر واقع ہوئی ہے طلاق اس نے دی ہے عورت بچاری یعنی مسلم ہے پریشان ہے جی اس کو وہ بچوں کی وجہ سے پریشان اور طلاق کی وجہ سے پریشان سمجھ گئے بات صحیح تو نہیں ہے لیکن بارہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ غلطی تو اس مرد کی ہے اس بیوقوف نے جذباتی ہو کر کیا تو سزا عورت کیوں بکتے بیچاری سمجھا گی لیکن جب غیر فطری طور پر کوئی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت کو نہ مانا جائے فلیہفی تُصِيبَهُمْ فتنا جب سری اللہ کے اللہ کے رسول کی نا فرمانی ہوگی تو فتنہ ہی ہوگا نا تو یہ یہ فتنے کی ایک شکل ہی ہے کہ خام خاں عورت کی عزت برباد کر دی جاتی ہے اور حلالہ کراؤ اس کا جی اس کا حلالہ کرواؤ بلکہ ہندوستان کے اندر تو جب یہ اللہ معاف کرے یہ فتبہ عالمگیری نافذ ہو گیا نا ایک وقت تھا فتح عالمگیری تو پھر اس کے بعد تو باقاعدہ محل رکھ لیے گئے یعنی حلالہ کرنے والے مولویوں نے رکھے ہوئے تھے مدرسوں کے اندر تو وہ جو بھی عورت آتی تو اس طریقے سے حلالہ کرا کے کہہ دیا جاتا کہ چلو بھیا اب یہ حلال ہو گئی ہے اب آدمی جو جو اس کا پرانا خامد ہے اصل خامد ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اس فعل کو اتنا برا جانا کہ اس پر لانت فرمائی ہے لانت فرمائی ہے حل اللہ کرنے والوں پر کروانے والوں پر سب پر اللہ کی لانت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھا جب ان مولویوں کو یہ حدیثیں سناؤ تو وہ کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے یہ کام تو بہت برا ہے اللہ کی کے غصے کا ادار ہے لانت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لیکن اس کے سوا مسئلے کا حل بھی کوئی نہیں یعنی اس کو ایک معاشرتی ضرورت سمجھ کے یعنی باوجود اس کے کہ یہ کبی ہے بہت مکرو ہے بہت اللہ تعالی کو ناپسند عمل ہے اللہ کی طرف سے لانت ہے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں ایسے معاشرتی بگاڑ انہوں نے پیدا کر رکھے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی حدیثوں میں موجود ہے کہ ایسے شخص کو یہ سانڈ کہا ہے اللہ کے نبی نے خود کہ جو جس کو حلالے کے لیے رکھا جاتا ہے کرائے کا سان الطیس المستعار کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں تو اتنی زیادہ مکرو عمل جو ہے اس کو بھی یعنی وہ کروانے کے لیے اور حلال کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے لوگ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور فتوے کی اصل بنیاد پہلے ایک غلطی ہے جب ایک غلطی ہوتی ہے بھئی اس غلطی کو غلطی قبول کر لیا جائے تو اصلاح ہوتی ہے اب اس غلطی کو تم غلطی قبول نہیں کرتے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کے اوپر اس سے بڑی غلطی کرتے ہو ایک غلطی تو ہے نا اس جذباتی خامد نے کر کے اس کو تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی یہ تو غلطی ہوئی اس کی اب غلطی کی اصلاح کی کس نے کرنی عالم نے جو دین کا عالم ہے جو دین کا فہم رکھنے والا شخص ہے اس نے اصلاح کرنی اصلاح کی ذمہ داری وہ اس کو صاف کہے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صاف کہے کہ یہ ایک دفعہ کی تین طلاقیں نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اس طرح طلاق دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے اس کو بہت سختی سے منع فرما دیا تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ غلطی کی ہے اس نے یہ تین طلاق کہنے کہہ کر اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا اضالہ یہ ہے کہ طلاق ایک ہوئی ہے طلاق وقفوں کا نام ہے طلاق عدد کا نام نہیں ہے طلاق وقفے ہیں وقفے طلاق کا تعلق اس, اس, بڑے اس نکاح کے رشتے کو توڑنا ہے تو طلاق جو ہے وہ وقفوں کا نام ہے طلاق صرف الفاظ الفاظ سے زبان سے الفاظ کر کہہ کر اس, کو, اس رشتے کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے یہ بات سمجھانی چاہیے اس کے اوپر قائل کرنا چاہیے علماء کا یہ فرض ہے کہ یہ سمجھائیں کہ ایک مجلس کی ایک بار کی تین طلاقیں نہیں ہوتی وہ ایک طلاق ہے رجوع کا حق ہے کتنا سادہ سیدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور عدت تین حیض جو ہے اس کی عدت ہے اس عدت کے دوران مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ بیوی بی کو آباد کر لے رجوع کر لے مسئلہ ختم صرف ایک حق طلاق اس کا ضائع ہوا ہے اتنا نقصان ہو گیا لیکن اس کا حق ہے لیکن ہمارے علماء کرام یہ مفتیان کرام بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کریں اتنے بڑے معاشرتی مسئلے کو الجھن سے بچائیں تو اس کو ایک نیا الجھاؤ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عورت کو لجاؤ لجا کے کسی مرد کے ساتھ اس کو ایک رات گزارو گزارنے کا موقع دو اور وہ پھر ایک رات بسر کرے حلالہ ہو جائے اس کا اور اس کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہوگی تو پھر پہلے خامت کا کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا یہ اس سے بڑی الجھن ڈال دیتے ہیں آ, نہیں خیال کرتے کہ ایک عورت کی عزت ہے اس کا اکرام ہے ہاں جی اس کی وجہ سے خاندان کی عزت ہے سب عزتیں برباد کر کے شریعت کا سہارا لے کے اس قسم کے فتوے اور اس قسم کے مسئلے بتا کے بہت بڑے بڑے فطرے معاشرے کے اندر کھڑے کر دیے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ دیکھو نا جب اس مرد کو پتا ہے کہ یہ بیوی میری کسی اور کے ساتھ رات گزار کے آئی ہے تو کیا کیفیت ہوگی اس کی بیچارے کی اس کے کتنی بڑی الجھن یعنی آئندہ ان کے آپس کے تعلقات میں یہ کتنی بڑی خرابی واقعہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں فطرت کا بڑا ہی لحاظ رکھا جاتا ہے تو اس لیے یہ حلالے کا جتنا سلسلہ ہے یہ حرام ہے حرام ہے حلالہ کرنے والے حلال کروانے والے سب اللہ کی طرف سے ملرون ہیں جی یہ چیز شریعت میں بہت زیادہ ناپسندیدہ پسندیدہ ہے اللہ کے رسول نے اس کو حرام کہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کو زنا کہتے تھے نکاح نہیں کہتے تھے اس کو زنا سمجھتے تھے اللہ اکبر ہاں فرمایا کہ اس کا جو ضابطہ اللہ نے شریعت کا مقرر کیا ہے پہلی طلاق ہوئی پھر اس کے بعد دوسری طلاق ہوئی پھر اس کے بعد تیسری طلاق ہوئی اور آخری ہو گئی اب اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو گیا مرد نے بھی سوچ لیا سمجھ لیا کوئی جذباتی کیفیت نہیں رہ گئی تو اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں وہ لیکن عورت جو ہے وہ اپنے وہ دوسرے خامت کے ساتھ شادی کرتی ہے وہ اس لیے شادی نہیں کرتی کہ میں نے پہلے کے ساتھ واپس جانے کے لیے شادی کرنی ہے یہ واپس جانے کے لیے شادی کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے وہی حلالے والا ہی تصور ہے وہ معمول کے مطابق کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے لیکن یہ شادی بھی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے وہ آپس میں اکٹھے رہ نہیں سکتے پھر طلاق ہو جاتی ہے یا طلاق نہیں ہوئی تو وہ خامت جو ہے وہ مر گیا یہ بیوہ ہو گئی اب یہ عورت اپنی عدت کے بعد پہلے خامد کے ساتھ اگر مصالحت کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ارادہ رکھتے ہیں اور معروف طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں جی اصلاح کر سکتے ہیں تو ان کو پھر دوبارہ نکاح کی رجوع کی اجازت ہے یہ ہے جو شریعت نے قائدہ بتایا نکاح میں اور حلالہ میں بنیادی فرق اس کے اندر تو یعنی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں نے یہ اس کو صرف اس وقت تھوڑے وقت کے لیے میں نے اس کو اپنے نکاح میں لیا نکاح مقصود ہی نہیں ہے حلالہ مقصود ہے تو اللہ تعالی کی شریعت نے اس کو سختی سے منع کیا تو فرمایا کہ فَإن فلا له من بعد کہا فلا ما دتہ تن کے نکاح بالکل اور چیز ہے یہ نکاح کے اندر صرف عورت اکیلی شامل نہیں ہوتی نکاح میں اس کا ولی شامل ہے اس کا خاندان شامل ہے سارے مل جل کے اکٹھے فیصلہ کرتے ہیں عورت اپنا نکاح خود تو نہیں کرتی نا ہاں جی اس کا ولی اس کا نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح بالکل اور چیز ہے اور حلالہ بالکل ہی اور چیز ہے جو لوگ حلالہ کرنے کو نکاح تصور کرتے ہیں وہ شریعت پر اتحام بازی کرتے ہیں توہمت لگاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے حلالہ نکاح نہیں ہے حلالہ اللہ تعالی کی طرف سے لانت کا عمل ہے حرام ہے اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا یہ دراصل غلطی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے غلطی کو صحیح کرنے غلطی غلطی ہوتی ہے غلطی کبھی صحیح نہیں ہوتی غلطی کو ختم کیا جاتا ہے غلطی کو توبہ کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے اس کی جگہ پر صحیح عمل کیا جاتا ہے تو آپ وہ غلطی بھی برقرار رہے اور اس جیسے وہ تو یہی ہے نا جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ جی قوانین کو اسلامائز کرو میں نے پہلے بھی یہ نقطہ کبھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ قوانین اسی طرح موجود رہیں موجود رہیں اور ان کو اسلام کا لبادہ اڑا دو یہی کام کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی غیر اسلامی قوانین اسلامی نہیں بنتے وہ کہتے بھائی یہ جتنا سود کا نظام ہے نا ربا کا سسٹم ہے بینکوں کے اندر ان کو اسلامی قالب میں ٹھال دو مقصد کیا ہوتا ہے کہ سود بھی قائم رہے اور اس کی کوئی اسلامی شکل بھی بن جائے او بھائی اگر وہ سود ہوگا تو وہ کسی طرح بھی اسلامی نہیں بن سکتا اس سود کا تو ختم کرنا ہی ضروری ہے سمجھا گئی نا وزر عما بقیہ من ربا ان کن تمین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو سود باقی ہے لینا ہے دینا ہے سب ختم کرو اس میں لکیر پھیر دو یہ ہے کسی غلطی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ غلطی برقرار رہے اور اس غلطی کے اوپر صحیح کا لبادہ اڑا دیا جائے سمجھا گئی وہ غلطی کیا ہے ایک مجلس کی تین طلاقیں یہ ہے اصل غلطی سمجھا گئی طلاق طلاق طلاق کہہ دی تین طلاقیں ہو گئیں اب ختم اب کیا ہے جی مولوی کہتا اب حلالہ کراؤ تجھے یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کہنا ہی غلط ہے یہ تین طلاقوں کا تصور ہی غلط ہے یہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے تو آپ بجائے اس کے اصلاح کر کے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلا کے اس غلطی کو ختم کرو اس کی بجائے اس کو کہتے تو, وہ تو حلالہ کرا اس غلطی کے اوپر ڈبل غلطی کر کے دکھا اکبر فرمایا کہ وہ عورت نہیں حلال ہوگی اپنے خامت کے لیے جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے وہ نکاح کرے نکاح کے بعد وہ اتفاق سے وہ طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے عورت بیوہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے فلاں جناح علیہ این تراجا انضمنا ایقیمہ ان حدود اللہ پھر اس کے بعد ان کو حق ہے اجازت ہے کہ وہ آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے کہ جو معاملات پہلے ہوئے تھے ان کا ازالہ کیا جائے گا ان کو نہیں دہرایا جائے گا بڑے معروف طریقے سے معاشرتی اعتبار سے اچھے طریقے سے نبھا کریں گے یہ نہیں ہے پھر وہی جذباتی کیفیت ہو اس کی بجائے اصلاح کرتے ہوئے یہ اس عمل کو کرنا چاہیے وطل کو حدود اللّہ یوبی نالِ قومی علمون اللہ تعالیٰ حدوں کو بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح طلاق اور طلاق کے بعد رجوع یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالی کی قائم کردہ حدیں ہیں ان حدوں کو نہ توڑو جب بھی حدود کو توڑا جائے گا معاشروں کے اندر تباہی پھیلے گی یا حقوق کی ادائیگی کا وہ تصور ہی باقی نہیں رہے گا ظلم ہوگا اور جب ظلم ہوگا معاشروں کے اندر جب بھی ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی حدیں توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر معاشرتے بر... معاشرے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ان کو معمولی نہ سمجھو یہ نکاح طلاق کے جتنے ضابطے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر حدیں ہیں ان حدوں کی پابندی کرو گے تو تم اپنے معاشروں کو درست چلاو گے معاملات کو صحیح رکھو گے سب کو اس کا حق ملے گا اور اگر اللہ کی حدوں کو توڑ دو گے تو کسی کو حق نہیں ملے گا پھر ظلم ہوگا زیاتیاں ہوں گی نقصان ہوں گے ویزا صاف اجلا ہن فم سکو بروف نونا بعروف ولا تم سکو درار خزمت اللہ, اللہ علیہ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو فب لگنا اجلا ہنہ پس وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی عدت کو فام فا سے کو تو روکو ان کو روک لو ان کو بے معروف معروف طریقے سے اور سر یا چھوڑ دو ان کو بے معروف معروف طریقے سے ولا تم سے کو اور نہ روکو تم ان کو زرارن نقصان پہنچانے کے لیے تعطدوں کہ زیادتی کر بیٹھو تم اس کے ساتھ وم يَفْعَلْ کا اور جو بھی ایسا کرے گا فقط ذالامہ نفسہ پس اس نے ظلم کیا اپنی جان پر ولا تخو آیا اور نہ پکڑو تم اللہ کی آیتوں کو مذاق اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ بس کرو نعمت اللہ علیہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے وما انزلہ علیہ اور جو نادل کیا اللہ نے تم پر منل کتاب اپنی کتاب سے بالحکمت اور حکمت سے یاد و کم بے کرتا ہے وہ تمہیں اس کے ساتھ بطخ اللہ و علم اور ڈر جاؤ اللہ سے اور جان لو ان اللہ کے اللہ تعالیٰ بکل شعی الم ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ آیت اس کا مفہوم پچھلی آیات کے اندر موجود ہے لیکن مسئلہ چونکہ اہم ہے اس لیے دوبارہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے تاکید کے لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بار بار بیان کیا جائے تو عموماً مراد تاکید ہوتی ہے کسی چیز کو اہمیت دینا مقصود ہوتا ہے تو پیچھے بھی یہ آ... آیت گزر چکی یا مفہوم گزر چکا پھر اس کو دوہرایا جا رہا ہے مزید چند نئی ہدایات بھی اس کے اندر شامل کی گئی ہیں فرمایا فَبَلَغْنَ جب طلاق دو تم عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پوری کریں یہاں پوری کریں سے مراد کیا ہے کہ پوری کرنے کے قریب ہوں طلاق طلاق کی عدت تین کتنا کیا ہے طلاقی کی عدت تین حیض ہے اب طلاق کی عدت ختم ہونے کے بالکل قریب پہنچی ہے اور اس کے بعد اگر ظاہر ہے کہ وہ عدت مکمل ہو گئی اگر تو اس کے بعد تو رجوع کا ختم ہو جائے گا تو اس سے مراد یہاں مراد عدت کا ختم ہونا نہیں بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر فہم سے کو بمعروف معروف ان تو خامدوں کو چاہیے کہ عورتوں کو روکیں معروف طریقے سے آباد کریں اپنے گھروں کے اندر عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے موقع سے فائدہ اٹھا کے صلح اصلاح کر کے اپنے گھروں کو معروف طریقے سے آباد کریں معروف طریقے سے ہر معاشرے کے اندر معروف طریقے ہوتے ہیں گھر بستے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہر گھر آرام سے محبت سے خامد بیوی بچے ہر گھر بڑے آرام سے بس رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ سلح صلاح اور بہت اچھے انداز سے لوگ کس طریقے سے بس رہے ہیں تو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے معروف کو بڑی اہمیت دی ہے معاملات کے اندر یہ ذکر آپ معروف کا بار بار پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے تو فرمایا کہ معروف طریقے سے معاشروں کے اندر جس طرح مل جل کے رہا جاتا ہے معاملات کو سلجھایا جاتا ہے تو اس طریقے سے تو آپ عدت ختم ہونے سے پہلے ان کو آباد کر لیں اوسر ب معروف یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گزارا مشکل ہے مل کے نہیں رہ سکتے علیحدگی ہی لازمی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رشتوں کے اندر شادیوں کے اندر یعنی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اگر رہیں تو فتنا زیادہ ہے علیحدہ ہو جائیں تو فتنا کم ہے یہ بھی ہوتا ہے یعنی بسا اوقات اتنی یعنی معاملے کی خرابی ہوتی ہے مزاج کا اتنا اختلاف ہوتا ہے کبھی عورت کی طرف سے کبھی مرد کی طرف سے معاملات کی اگر وہ آباد رہیں گے تو ساری زندگی ایک جہنم بڑی رہے گی ہر وقت لڑائی جھگڑے کا سبب رہے گا گھروں میں بڑی بے سکونی رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بھی ایک شفقت کے طور پہ ایک موقع رکھا ہے گھروں کی اصلاح کا معاشروں کی اصلاح کا کہ اگر بالکل اکٹھے نہیں رہ سکتے اور بہت بڑا بگاڑ ہر وقت لڑائی کی کیفیت تو ہاں اپنی زندگی پوری زندگی اجیرن بجانے بنانے کی بجائے بہتر ہے کہ طلاق کے ساتھ دونوں علیحدگی اختیار کر لو خامت اپنی پسند سے کسی اچھی جگہ شادی کر لے عورت کو اس کے مزاج کے مطابق کسی دوسری جگہ اس کی شادی کر دو تاکہ یہ بگاڑ مستقل اور لڑائی جھگڑا مستقل ختم یہ اللہ تعالیٰ کا جو طلاق کا معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا طلاق کا حکم اس کے اندر بھی بڑی شفقت ہے اللہ کی طرف سے اور بہت زیادہ مسائل کا حل ہے اگر طلاق نہ ہوتی اور مل جل کے رہنا بھی مشکل ہوتا تو دیکھیے ایسے گھروں کے اندر کیا کیفیت ہوتی تو فرمایا کہ یا تو معروف طریقے سے عورتوں کو آباد کر لو اور سر رحونا بے معروف یا اچھے طریقے سے معروف طریقے سے ان سے یعنی ان کو علیحدہ کر دو ان کو علیحدہ کر دو اور اس لڑائی جھگڑے اور اس فتنے کا مسئلے کا حل کرو ولا تم سے <دُو> لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم نے عورتوں کو روکنا اس لیے نہیں ہے کہ مقصود عورت کو نقصان پہنچانا ہے عربوں میں ایسے کیا جاتا تھا اس کو یعنی اطلاق دے دی جاتی بھائی عدت گزارے گی ہے ہاں جی جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو پھر اس کو رجوع کر لیتے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیتے تو عورت لٹکی ہوئی ہے بیچاری پریشان ہے اگر مقصد کسی مرد کا یہ ہے کہ میں نے عورت کو تنگ کرنا ہے تنگ کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے اور اس کو اس حالت میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی لا دیارا بلا درارا شریعت میں جو بنیادی قاعدہ ہے کہ نہ تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ خیر خائی رکھو ادین النسیحا خیر خائی رکھو ہر شخص کے لیے دل کے اندر خیر خائی رکھو یعنی خامد بی, بی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی رکھے اور اگر علیحدگی بھی ہونی ہے تو ایک بہت بڑا نقصان کرنے کی بجائے اس کے اندر بھی خیر خائی کا انداز ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے علیحدگی ہو سکتی ہے سمجھ آ نا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قاعدہ بتایا ہے نا کہ نقصان نہیں دینا مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان ہمیشہ محفوظ رہتا المسلم المسلمون مل لسان ہی وید کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ دوسرے محفوظ ہیں اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی تو اسی طرح خامد بیوی بی کو بھی اس طریقے سے محفوظ ہونا چاہیے یہ نقصان پہنچانا یہ جاہلی طریقہ تو تھا عرب کے اندر جاہلیت میں یہ چیزیں تو تھیں فرمایا کہ اگر عورتوں کو تم نے آباد کرنا ہے عدت ختم ہونے سے پہلے ان کو اپنے گھروں میں رو کے رکھنا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کو تنگ کرو گے زراع اللہ تا زیادتی مقصود نہیں ہونی چاہیے ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہاں عورت کو رکھنا ہے تو گھر کو آباد کرنے کے عورت گھر کی آبادی کا سبب ہے عورت انسان کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر حالات بڑے بہتر ہوتے ہیں کردار محفوظ رہتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ضابطہ جن مقاصد کے لیے رکھا ہے وہ مقصد پورے ہونے چاہیے اس مقصد کے لیے عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو روکو لیکن یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو تنگ کرنا ہے بس کہہ دیا بھائی میں نے رجوع کر لیا اور اس کے بعد ان کو نہ ان کا حق دینا نہ ان سے ملنا نہ اس طریقے سے صرف مقصود تنگ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں پر پابندی لگائی ہے کہ عورت انسان ہے ہاں جی اس کو تنگ کرنے کے لیے تم رجوع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اللہ جو ایسا کرے گا وہ یہی نہیں ہے کہ صرف عورت کو تکلیف دے گا فقط ثالامہ نفسہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا جی عورت کو تنگ کرنے کے لیے رجوع کر لیا اس کو تنگ کرنا مقصد ہے لیکن اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی وہ کتنی سخت ہوگی تم جو عورتوں کو سزا دیتے ہو وہ اتنی سخت نہیں ہو سکتی اس غلطی پر جو اللہ مردوں کو سدا دے گا وہ بہت ہی بڑی سزا ہوگی تو وہ مرد جو اپنی عورتوں کو صرف تنگ کرنا چاہتے ہیں تنگ کرنے کے لیے یہ کیفیت بناتے ہیں طلاق دی اور رجوع کر لیا رجوع کر کے چھوڑ دیا ان کا حق ادا نہ کیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی سری نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ اپنے آپ کو بہت بڑے ظلم کے اندر مبتلا کر دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھگتنے کی دعوت دیتا ہے اپنے آپ کو اس لیے فرمایا ممف ال کا فقط ظالمانفسا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اس نے اللہ کی صدا کو دعوت دی یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے اتنا نقصان وہ عورت کا نہیں کر سکتا جتنا وہ اپنی جان کا نقصان کر رہا ولاخو آیات اللہ ہو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو مذاق نہ بناؤ یہ ایسے ہی مذاق نہیں چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں ہیں جو مذاق میں بھی واقعہ ہو جاتی ہیں وہ ان کا مذاق بھی سنجیدگی سے لیا جائے گا اور وہ یہی نکاح طلاق کا ہی مسئلہ ہے جدہن ونہ جد و حضل و یعنی ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے جب تم نے نکاح کیا یا تم نے رجوع کیا اور پھر بعد میں کہہ دیا میں مداق کر رہا تھا جی میں تو مذاق کر رہا تھا تو یہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے یہ سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے جی یہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان چیزوں کو نکاح طلاق کے مسئلے کو یہ اتنے اہم معاشرتی مسئلے کو مذاق نہیں بنانا چاہتا تو اگر کوئی شخص مذاق مذاق میں باتیں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر و اس کا مذاق بھی سنجیدگی سے مانا جائے گا اور شریعت میں اس کا بھی لحاظ ہے تو اس لیے فرمایا اللہ کی آیتوں کو اللہ کے احکام کو اللہ کی قائم کردہ حدوں کو مذاق نہ بناؤ اللہ اکبر بڑی سختی کی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نکاح طلاق کے مسئلے پر اللہ اکبر فرمایا وزقرو نعمت اللّہ علیہ انصل علیہ الکتابت بے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں شریعت دی اس شریعت میں احکام دیے نبی آئے وہ جو تمہارے سامنے ضابطے بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ ان ضابطوں کے اندر کتنی اصلاح ہے یہ شریعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نبی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کتاب بہت بڑی نعمت ہے اور اس کتاب پر عمل کے حکمت کے جو طریقے ہیں سنت کا جو عمل ہے یہ سنت کا عمل مسلمانوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے حکمت سے مراد سنت حکمت سے مراد کتاب سے مراد قرآن مجید حکمت سے مراد نبی کی سنت یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے انعامات دیے ہیں ان کو ان کو نعمتیں سمجھو اور جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر عمل کرو یہ عمل گویا کے ان نعمتوں کا شکر ہے سمجھ گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے اندر تمہاری اصلاح ہے بقا ہے معاشرتوں معاشروں کی اصلاح ہے جی اور یہ یہی چیزیں اصلاح کر سکتی ہیں کون سی منل کتابہ اگر ہم خاندانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں معاشروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ملکوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں حقوق کے نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالی کی یہ آیت بہت بڑی دعوت ہے کہ یہ کتاب و حکمت سبحان اللہ قرآن و سنت یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ دنیا کے اندر امن قائم ہوگا گھروں کے اندر امن قائم ہوگا معاشروں کے اندر امن قائم ہوگا ملکوں میں امن قائم ہوگا ہاں جی یہ, یہ آیت بہت, بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے فتنوں کا خاتمہ اس سے ہے اصلاح کا عمل کتاب و سنت سے ہے اور جو اس سے اصلاح نہیں کرنا کر سکتے وہ معاشروں کو بگاڑ سے کبھی بچا بھی نہیں سکتے مطف اللہ حب علم حبک الِشین علیم اور ڈر جاؤ اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اچھا نکاح کے مسئلے میں طلاق کے مسئلے میں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں کہ مرد اندر سے کیا چاہتا ہے عورتوں کی کیا پریشانیاں ہیں تو فرمایا کہ تم آؤ بیٹھو مجلسوں میں اپنے اپنے موقف کو پیش کرو لیکن یہ جان کے رکھو کہ تم تو جو کہتے ہو جج بچارہ عدالت فیصلہ کرنے والی یا کسی پنچایت میں رشتہ دار خاندان برادری کے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں طلاق کے مسئلے پر ان چیزوں پر تو وہ تو ظاہری باتوں کو سنتے ہیں بےچارے اور جو وہ سنتے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن باتیں کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل علم جو تیرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ اس کو جانتا ہے یہ مسئلہ صرف دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا ایک آدمی باتیں کر کے سچا ہو جاتا ہے جی مرد طلاق بھی دی زیادتی بھی کی باتیں کر کے سچا ہو گیا یا عورت جناب باتیں کر کے سچی ہو گئی اور فیصلہ اس کی باتوں پر ہو گیا لیکن ان کو دونوں کو جان لینا چاہیے اسی طرح باقی سب کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو تم دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جائے گی یہ تو دنیا ہے چند روزہ ہے یہ سارے مسئلے قیامت کے دن حساب ہوگا نکات طلاق کا بھی حساب وہاں ہوگا حقوق کے نظام کا بھی حساب وہاں ہوگا خامد نے حق ادا کیے کہ نہیں کیے عورت نے خامد کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوئے کہ نہ ہوئے یہ مسئلہ دنیا میں ختم نہیں ہوگا اس سب چیزوں کا حساب آخرت میں ہوگا اللہ کی طرف پاس ہوگا اس سے ڈرو اور جو یہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی اصلاح کر جاتا ہے وایذ اتلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعذلوهن ينكحن ازواجهن اذا ترادوا بينهم بالمعروف ذالک يعظ بہ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ذالکم ازکال کم بط ہر ون تم لاتم ویزا تمنسا اور جب طلاق دو تم عورتوں کو فب لگنا اجلا پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فلا تعدلو ہننا پس نہ روکو تم ان عورتوں کو این کہنا کہ وہ نکاح کریں ازوا جا اپنے خامدوں سے اذا تراز جب وہ راضی ہو جائیں بینا ہوں آپس میں بال معروف معروف طریقے سے زال کا یہ چیز یو بہی نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ من کانا ہر اس شخص کو من کم تم میں سے یو جو ایمان لاتا ہے بالاہ اللہ کے ساتھ بل یومل اور آخرت کے دن کے ساتھ لکم یہی زیادہ مناسب ہے تمہارے لیے وہ اور یہی زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تعالی یا جانتا ہے وہ اور تم لا تعلمون نہیں جانتا جی یہ ایک اور بات یہاں واضح کی گئی ہے ہر آیت کے اندر کچھ الگ احکام ہیں یہاں صورت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کسی نے طلاق دی اس کو تین حیض تک رجوع کا حق حاصل ہے ایک طلاق دے دی یا دو دے دی دو کے بعد بھی رجوع کا حق حاصل ہے تو اور وہ عدت ختم ہو گئی عدت ختم ہو گئی تین حیض کا معاملہ ختم ہو گیا اس کا مطلب طلاق واقعہ ہو گئی اب اس کے اس مدت کے بعد طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد عورت اور مرد وہ چاہتے ہیں پھر آپس میں اکٹھے ہو جائیں عورت یہ نہیں پسند کرتی کہ میں کسی اور جگہ شادی کروں مرد کو بھی غلطی کا احساس ہوا لیکن بعد میں وہ ایسا ہوتا ہے چھ چھ مہینے کے بعد یعنی وہ پھر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں کب بعد اوقات ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ میرا دو سال پہلے ایسا ہوا تھا تو اب ہم سلا چاہتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے تو اس شکل کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ابھی تین طلاقیں نہیں ہوئی ہیں آخری طلاق نہیں ہوئی ہے رجی طلاق کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد نکاح ختم ہو گیا اب اس کے بعد اگر وہ آپس میں سلاح کرنا چاہیں تو خاندان کے لوگوں کو رشتہ داروں کو آڑے نہیں آنا چاہیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بلکہ حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ان کو دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو حضرت ماکل رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نادل ہوئی ہے میں نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے کی کچھ دیر وہ آباد رہے اور اس کے بعد اس نے میری بہن کو طلاق دے دی جب اس نے طلاق دے دی مجھے بڑا غصہ آیا میں بہن کو گھر میں لے آیا اور طلاق کی عزت ختم ہو چکی تھی تو اسی مرد نے دوبارہ عورت کو نکاح کا پیغام پہنچا دیا تو کہتا ہے کہ میری بہن بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آباد ہو جائے دوبارہ نکاح ہو جائے وہ بھی پسند کرتی تھی اس میں کوئی عیب نہیں تھا بس کوئی مسئلہ ہی ایسا بن گیا کہ طلاق ہو گئی تو جب وہ نکاح کا پیغام لے کے آیا تو میں نے اس کو برا بھلا کہا اور کہا کہ میں نے تیرے ساتھ شادی کی تھی تو نے میری بہن سے زیادتی کی میرے ساتھ زیادتی کی اب میں بالکل اجازت نہیں دوں گا کہتے ہیں قسم اٹھا لی کہ قسم ہے اللہ کی میری بہن تیرے ساتھ پھر نہیں جا سکتی تو یہ جب بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آئتنا دل فرما دی اللہ نے آیت نادل فرما دی کہا جب تم طلاق دو عورتوں کو اجلا ہننا پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فلاں ہننا پس نہ روکو تم ان کو نہ روکو تم ان کو این کہنا ازوا جا کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے ادا ترازو بے نہوف جب وہ راضی ہو جائیں آپس میں معروف طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اور عموماً یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد والدین عزت کا مسئلہ بناتے ہیں بھائی عزت کا مسئلہ بناتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں حالانکہ خامد بھی چاہتا ہے بیوی بھی چاہتی ہے لیکن وہ خاندان کے لوگ نہیں مانتے تو جب یہ آیت دل ہوئی تو ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کو قبول کیا اور کہا کہ میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا لیکن میں اپنی بہن کا نکاح اسی کے ساتھ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح حکم دے دیا ہے اللہ اکبر تو اس میں کیا بات آئی کہ اس کو نا عزت بے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے عموماً یہ طلاق کی بات جو ہوتی ہے نا خاندان خام خا یہ جس کو عصبیت جاہلیت کہتے ہیں ہاں جی اس کو نا جی اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ عزت جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے خامد اور بیوی بی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اولادیں برباد ہوتی رہتی ہیں بڑی بڑی الجھنے صرف اپنی ذاتی جو ایک خاص کیفیت سی ہوتی ہے نا کہ اس کا حق کیا تھا کہ میری بہن کو طلاق دے میری بیٹی کو طلاق دے اس لیے تو میں, میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے باپوں کو عورت کے باپ کو عورت کے بھائی کو عورت کے ولی کو ولی, ولی ہے نا اصل میں ہاں جی کہ عورت کے ولی کو اس بات سے منع کیا ہے کہ خام خواہ تو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے عورت کو کے رکھے تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر وہ آپس میں صلح کا ارادہ رکھتے ہیں زاد تراز ہو بے بالمعروف اور عہد کرتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے معروف طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں گے ہم نے جو علیحدگی کی غلطی کی خامد اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اگر یہ یہ سب کچھ ہے تو پھر کسی ولی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کو روک کے رکھے اور نکاح میں رکاوٹ بنے منقانخر تو اللہ تعالی اللہ تعالی نصیحت کرتا ہے جی تمام ان لوگوں کو جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ کی نصیحت فائدہ دیتی ان کو ہے جن کا ایمان اللہ پر آخرت پر درست ہوتا ہے جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں ان کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی اللہ اکبر اب سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ عصبیت کو چاہلیت کو برادری ازم کو اور اپنی ذاتی وہ انا جس کو انا کہتے ہیں نا انا انا پرستی جی اس کو بنیاد بنا کر اللہ کے حکم کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم وقتی طور پر ایک نکاح میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہے اور ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا جو تقاضا ہے ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے فرمایا یہ جو اللہ کے ضابطے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہے خامد بیوی کو دوبارہ نکاح کرنے کی اکٹھا رہنے کی اللہ نے جو اجازت دے رکھی ہے یہی تمہارے لیے مفید چیز ہے بڑی مناسب ہے بہت فائدے والی چیز ہے یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے جو باتیں اللہ نے کہہ دی ہیں وہی مفید ہیں وہی پاکیزہ ہیں انہیں کا فائدہ ہے اسی پر ایمان لانا ضروری ہے کیوں اس لیے بلاہ یا علم تم اللہ جانتا ہے تم جانتے نہیں ہو یعنی انسان جذبات میں آ کر عصبیت میں آ کر برادریزم میں آ کر پرستی میں آ کر بڑا بڑا نقصان کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تمہارا علم محدود ہے تمہاری سوچیں محدود ہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کے ضابطے اس کے قائم کردہ حدود سبحان اللہ یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں تو اپنے آپ کو تابے بنانے کی کوشش نہ کرو یہ اپنے پیچھے نہ چلا کرو اللہ کے حکموں کو مانا کرو سبحان